پہلے اللہ سبہان ہوتا والوں کے غار کے اندر جو عرصہ گزر گیا تھا اس کا ذکر فرمایا اور اللہ کے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ غیب کی باتوں کو زمین میں ہو یا اسمان میں اللہ خوب جانتا ہے وہ اللہ خوب دیکھنے والا سننے والا ہے نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی دوست نہ اس اللہ تعالی کے حکم میں کوئی شریک ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے شاید میں فرمایا کہ تلاوت کرو ان پر جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے کتاب کا نزل ہو رہا ہے فرمایا وقت لوگ تلاوت کرو مامو ہی لے جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف من کتابیں رمبک آپ کے رب کی کتاب کے لا مب کرتے ہی نہیں کوئی بدلنے والا صح کے باتوں کوم تجرم کا خدا ارگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے کوئی پناہ کی جگہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ پناہ کی جگہ نہیں ہے مگر اللہ کے پاس اس کی طرف ہے اور صورت توبہ میں ہم نے سابقرام کے عقیدے کا بھی ذکر پڑھ لیا تھا کابن مالک رضی اللہ تعالی اور دو ان کے ساتھی کہ انہوں نے اسی عقیدے کا اظہار کیا تھا کہ پناہ کی جگہ توبے کی جگہ نجات کی جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ وس ب لدی رہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور غریب صحابہ غریب مومنین کے ساتھ رہنے کا حکم اور ان کے عقیدے کا اظہار کہ کی کیسے عقیدے کے کی لوگ ہیں صبح شام اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں وس پھر روک رکھو صبر کرو نفس کا اپنے نفس کو مال لذیلا لوگوں کے ساتھ یہ دونوں رب بھوم جو پکار دے اپنے رب کو دل گدا صبح اور شام دو اوقات خاص کیے درمیان میں دن رات دونوں مرادے صبح بھی اللہ سے تعلق شام کو بھی اللہ سے تعلق درمیان میں دونوں رات اور دن آ گئے کیوں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں کیا سبب ہے فرمایوری دھونا وجہ چاہتے ہیں اس اللہ کی رضا کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس کی رضامندی میں ہماری نجات ہے نا گان ہوں اور مت تجاوز کرے اپنے گاؤں کو ان سے ان سے نظروں کو مت پیرنا آگے مت لے جانا ان کو نظر انداز مت کرنا تو رید و زینت ارادہ کرتے ہوئے دنیا کی زینت کا دنیا کے حیات دنیا کی زندگی دنیا کے مال دولت ان کی طرف توجہ کر کے ان کو نظر انداز قطعی مت کرنا ولاد ہوتے امن افلنا کالبان اور مت پیروی کرنا ان لوگوں کا جن کے دل نے غافل کر دیا ہے ان دکھنا اپنے ذکر سے وہ تباہ ہوا ہو اکانا امر ہو فروتا پھر بھی کی انہوں نے اپنے خواہش کے اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے اور جو لوگ اللہ کے بغاوت کر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو من کوئی بھی ہو جن کے دل ہم نے اپنے ذکر سے اپنے توحید سے پیر دیے ہیں اور ان کی زندگی صرف خواہشات کی زندگی رہ گئی ہے اپنے خواہشات میں مگن ہے مصروف ہیں وہی ہی چاہتے ہیں خواہشات کی پیروکار ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے حد شرعی وہ پلنگ کر چکے ہیں ایسے لوگوں کی پروانی کرنا نہ ان کی طرف متوجہ ہونا وقل الحق کو میں رب اور دے؟ کہہ دے. اس بات کا اظہار کر لے کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے معنی حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے وہی وہ کے ذریعے سے آتا ہے وقل الحق مِنْ رَبِّكَ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے امن شاہ فل ومن شاہ فل جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے اللہ تعالیٰ نے تو حق کو اپنے طرف سے بیان کرنا ہے یہ میرا نبی ہے یہ میرے وحی ہے یہ جنت کا رستہ ہے فال ہم بجور ہاں و پھر انتخاب ہر ایک نے خود کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم جبری طور پر کسی پر بھی اسلام کو مسلط نہیں کریں گے غی. اور غی. یہ دونوں اللہ طبع نے الگ کر دیا ہے اب انتخاب بندے نے خود کرنا ہے ہم نے تیار کیا لس والمینا ظالم ہو کے لیے نارن آگے کو ہاں گیر لیں گے وہ آگ آگ گھیر لیں گے ان کو کیا کہہ رہیں گے فرمایا سو راجے کو اس آگ کے کناتے بڑے بڑے دیوارے کناتوں کے طرح بڑے بڑے دیوارے آگ کی صفات اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیے وہی تخیص وسو بے اگر وہ فریاد کیے جائیں تو ان کی فریاد رسی ہوگی ماں پر وہ پانی طلب کرتے ہیں تو پانی دیا جائے گا ان کو کیسے پانی بیمار انکل موہن جو تیل کی طرح جوش کیا ہوا لال تیل جس طرح اس کی طرح ان کو گرم پانی دیا جائے گا یش جو بگاڑ دیں گے بون ڈالیں گے ان کے چہروں کو بے سس آرام بہت برا پینا ہے اور سات مرتفقہ اور بہت بری جگہ ہے آرام گئی بہت بری آرام گائے جامع تنزی کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانمی پانی طلب کریں گے جب ان کو برتن پیش کیا جائے گا وہ اپنے منہ کے آگے لے آئیں گے اس کے اندر اتنی گرمی ہوگی اوپر والا ہونٹ ان کا اوپر کی طرف چلا جائے گا سر کے آدھی سے میں چڑھ جائے گا نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف لٹک جائے گا یہاں تک کہ سرہ ناپ کے اوپر وہ لٹک جائے گا دانت پورے جبڑے یہ کھل کر رہ جائیں گے کتنا بدنما ہو جائے گا پھر بھی وہ پانی پیے گا اور پینے کے بعد کیا ہوگا فقط تو ان کے انتڑیوں کو کاٹ دے گا جس طرح قرآن کریم سورت محمد کے الفاظ ہیں یہاں پر فرمائیں گی بہ اس و بیمار اگر وہ فریاد کریں گے پانی طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہو جائے گی لیکن ایسے پانی کے ساتھ جو کل محل تیل کی طرح بالکل لال یش وجوہ بون ڈالیں گے برباد کر دیں گے ان کے چہروں کو فرما یہ تو ہے بےس و شراب لیکن ٹکانا بھی وسعت مرتفقہ بہت برا ہے مانا جہاں کے خوراک کا یا پینے کا ذکر ہو جائے تو اس کے ساتھ ٹھکانے کا بھی ذکر کہ یہ تو پینے کا مسئلہ ہے آپ آرام کا کیسا ہے بہت برا ان لدینہ بے شک وہ لوگ امن و جو امان السوال ہاتھ ہونے کا اعمال کیے ان نالا یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے اجر امن افسانہ اجر ان کا جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھا عمل کیا جس نے ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے ترغیب اور ترہیب مجرمین کے لیے, یہ اور محسنین کے لیے اور یہ نتیجہ کا یہ لوگ لغم جنات وادن ان تجریم ان تحت ان کے لیے باغات ہم ایشکی کا ہے بہتے ہوں گے ان کے نیچے نہیں رہے پہنائے جائیں گے ان کو زیور بن اصورمن ذہبن سونے کے کنگن ان کو جو زیور پہنایا جائے گا فرمائیں وہ سونے کے کنگن ہوں گے ویل بسونت یا بن خزرا اور پہنیں گے اس میں کپڑے سب رنگ کے اضرا سب از سندسن ریشم کے باریکوں استب رکھ اور موٹے ریشم کے سندس باریک ریشم استبرق موٹے ریشم متقینا ٹیک لگائے ہوں گے فی اس میں الارا ایک تختوں کے اوپر نعمت طواب اچھا بدلہ ہے وحسنت حسنت اور بہت اچھی آرام گاہ ہے ان کی آرام گاہ کا ذکر فرمایا تو سعت کے ساتھ ان کے آرام گاہ کا ذکر کیا حسنت کے ساتھ کیونکہ ان کے کی اعمال سیئات ہے ان کے اعمال حسنات ہے حسنات کا بدلہ بہترین مرتفق حسنت کے ساتھ اور سیاحت کا بدلہ و مرتفقہ سیاحت کے بدلے کے برابر ہوگا ریشم کپڑے کپڑے لباس کے اعتبار سے اور ان کے لیے قالینوں کے اعتبار سے موٹے ریشم اور فرمائے کہ ان کے لیے جو پالنگ بنائے ہوئے ہیں اریک کہتے ہیں دلنگ کے پالنگ کو دلنگ وہ اس کے ساتھ تشبیح کیوں دی ہے وہ اس اعتبار سے دی ہے کہ دلن جو ہے اس کی جو ابتدائی دن ہوتے جس کو دلہن کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنے والے بیٹھنے والے ملاقات کرنے والے آنے جانے والے سب خوش آمدید کہتے ہیں سب دلن سب کے نزدیک بہت آرام مرتبے کی ہوتی ہے بعد میں اس کے اگر حیوب نظر آ جائیں ان کے اخلاقی کمزوری نظر آ جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو بعد میں ہو سکتا ہے اس دلہن کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو جائے لیکن جب تک اس کے اوپر اطلاق دلہن کا ہو رہا ہے تو سب لوگ اس کی ارد گرد خدمت کے لیے گھومتے ہیں تو اللہ تعالی نے جنتی کے لیے پالن کا ذکر کیا تو دلہن کے تشبیح کے ساتھ یہ اللہ کے نزدیک انتہائی درجے کا عزت والا مہمان ہے کہیں اللہ رب المین وہ وقت کہہ رہا ہے آگے صورت مریم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی برما دے یہ میرے مہمان ہے نہ بہترین اظہر ہے یہ ہے نتیجہ کہ ایک طرف ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو باہر نکال دیں گے ان کے گرم پانی پینے سے ان کے انتریاں کٹ کر باہ جا جائے گی بول احموم مقام ہے حج میں فرمایا سزا کے لیے مقام حدید ہے اور ان کے لیے بہترین نتیجہ میں اس کی کوشش کرو یہ اعلی درجات وہ مثلاً بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کلی جنت نے دو باغات بن آنا بن انگور کے وہ ہبف نہما باڑ لگائی ہم نے ان دونوں باغات کے ارد گرد بے نقل ان کے ساتھ بجالنا بے نما ذرا اور بنائے ہم نے ان کے درمیان میں کھیتی فرما ایک معاہدے اور ایک مشرک کا واقعہ ان کے سامنے سنا دو ایک توحید والا ہے اور ایک شرک والا ہے اور ان کا آپس میں گفتگو ہے ان کے بارے میں جیسے کہ مشہور ہے کہ ملک شام کے علاقے میں ان دو آدمیوں کا یہ واقعہ گزرا ہے شام کے علاقے میں اور مفسرین نے نام نقل کیے ہیں کہ ایک کا نام تھا یہوزا یا دو چشمے ہاں ولیپ یہوزا زالب دا اور ایک کا نام تھا فطروس فا طارا وطروس ان دونوں نے یہ آپس میں باتیں کی ہے ایک مالدار اللہ کا باغی دوسرا معاہد اور دنیا میں مال کے اعتبار سے کمزور اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کے واقعہ ان کے سامنے بیان کرو جنت کھل تل جنت دونوں باغوں نے دیا اپنا پل ولم تزلم اور نہ کمی کی اس میں سے کچھ بھی وہ فجر نا خلال اور جاری کر دی تھی ہم نے ان کے درمیان دو چشمے وہ کا نلو تمر اور تھے ان کے لیے پل اللہ برماد ان کے باغ دے کو ہم نے کیسے انداز میں بنایا یہ درمیان میں انگور ہے تو ان کے لیے کناروں میں جو دیوار اور باڑ لگایا جاتا ہے وہ ہم نے کھجوروں سے لگایا کجوروں کے تنے ان کے لیے ایک باڑ کے دیوار کے مانند تھی اس کے اندر زینت بھی ہوتا ہے خوبصورتی اور اس کے اندر دفاع بھی ہوتا ہے دیوار کے معنی دی درمیان میں فصلیں اس انداز میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے بنایا اور باغ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی میووں میں فقال علی صاحب کہا ہوں اپنے ساتھی سے وہ ہو یو اور وہ گفتگو کر رہے تھے ان سے ان کا مال و میں تو سے مال اور افراد میں بہت زیادہ ہوں میرے پاس مال بہت ہے اور افراد بھی بہت ہے مال بھی زیادہ افراد بھی زیادہ وہ دخل جنت ہوں اپنے باغ میں وہ ہوں سنگی اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے اوپر کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ کا بغاوت کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہنے لگا میں یقین نہیں کرتا ہوں گمان نہیں کرتا ہوں ابدا یہ باغ کبھی تباہ ہوں گے کبھی بھی تباہ نہیں ہوں یہ باغ یہ بڑے کجور یہ بہترین پھیلے ہوئے انگور کے اور درمیان میں اچھے اچھے بڑے بڑے فصل کے کیتی یہ کبھی تباہ ہونے والے نہیں ہے اتنا عظیم مال دولت اللہ نے دیا ہے دنیا میں ہوتا ہے نا ایک انسان مال دولت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہتے اتنے کروڑوں روپے ان کا ہے کربوں روپے ان کا ہے اللہ تعالیٰ جب ان کے وبال پر آتا ہے اور ان کو زوال ملے آتا ہے اس میں ٹائم نہیں لگتے جلدی اللہ تعالیٰ ان کو نیس بنابود کر لیتے ہیں وما اور نہیں میں گمان کرتا ہوں قیامت کے قائم ہونے کا اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کے طرف لا ضرور میں پاؤں گا خیرم بن منقلبا بہتر باغ ان سے لوٹ کر جگہ پلٹ کر جانا جس جگہ میں ہم نے جانا ہے تو دنیا میں کیا وہاں پر بھی میں ضرور اچھا ٹھکانا پاؤں گا لا جد خیرمن منقلبا ضرور پاؤں گا اس سے میں بہتر پلٹ کر جانے کی جگہ کو مانا دنیا میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ کے پاس پہنچوں گا تو اس سے بہتر مجھے عطا کیا جائے گا یہ کیسے ہیں یہ اس اعتبار سے کہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھ لیا کہ ان کا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے اس آیات میں اللہ نے فرمایا باما حضون الساط و خائما میرا گمان قیامت قائم ہونے کا تو جو شخص قیامت نہیں مانتے ہیں اس کے لیے باغات کہاں سے قیامت میں آئے تو قیامت کا منکر ہے تو معلوم ہوا کہ یہ استحصہ کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا ہے کہ انہوں نے کہا قیامت آنے والا ہے کسی صحابی کا قرض ہے دوسری کو باغی پر کہتے میرے پیسے دے دو وہ کہتے پیسے نہیں دوں گا جب تک تو محمد پر کفر نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا اچھا میں تو اس پر کبھی گفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ یہ قیامت قائم ہو جائے اس نے کہا اچھا قیامت قائم ہوں گی ہم اٹھیں گے ہاں بالکل وہاں پیسے دے دوں گا وہاں اللہ تعالیٰ مجھے بہت پیسے دے گا تجھے میں تیرا قرضہ چکا دوں گا یہ استحضا ہوتا استحزا. ہے استحزا صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ تو یہاں پر ان کا یہ کہنا یہ بطور استحضا ہے مذاق کر رہا ہے کہتے ہیں لگن رود تو اللہ اگر میں لٹایا جے جی اپنے رب کے طرف لا جمنقا جیسے دنیا میں اللہ نے مجھے دیا ویسے وہاں آ بھی اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں ہے کہ مالدار لوگوں نے زنداروں پر یہ بات کہی ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں دی ہم قابل ہیں نا تم نا قابل ہو تم کو اللہ نے دنیا میں نہیں دیا اسی طرح آخرت میں بھی اللہ ہم کو دے گا تم اسی طرح رہو گے وہ گفتگو کر رہا تھا مانا اللہ تم نے مٹی سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام को پیدا کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق پانی کے نسوے قطرے سے شروع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں صحت دی ہے قوت اور طاقت دی ہے اور ٹھیک ٹھاک آدمی اللہ نے تم کو بنایا اس پانی کے قطرے سے جبکہ پانی کے قطرے سے کوئی چیز بنانا اور پھر ایسا شکل صورت اس کو دینا جو کہ تو میرے سامنے موجود ہے یہ کیسا اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہو لاكن نہ ہو اللہ ہو لیکن میں تو کہتا ہوں وہی اللہ میرے رب ہے ولا عشر کو بے رب بے احدا. میں نہیں شریک تیراتا ہوں صلاح کے ساتھ کسی ایک کو میں تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کا تان ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ دلیل ہے نا کہ اس کا ساتھ مشرک ہے یہ اس کو توحید کا درس دیتا ہے اور کوئی بھی اللہ کا باغی ہو تو اس کو پہلے توحید کا درس دینا چاہیے اس لیے کہ توحید اول ہے اگر توحید کسی کے سینے میں نہیں ہے تو ان کو دوسرے مسائل بتانا بے مقصد ہے اس لیے کہ دوسرے مسائل میں ان کے لیے فائدہ نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے توحید کو تسلیم نہیں کریں گے توحید اصل ہے اور بنیاد ہے اس کے بغیر انسان کا نجات نہیں ہے اس نے ان کو دعوت دی توحید کیوں نہیں دخل دکان داخل ہوتے وہی ہوگا وہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا لا قوت اللہ بل نہیں قوت اور طاقت مگر اللہ کے پاس اللہ کی توفیق سے جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اللہ کے توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ باغ ہم نے نہیں بنایا اس کی ملکیت ہماری نہیں یہ اللہ کی ملکیت اللہ کی توحید کا تو نہیں کیا یہ تو تم زیادتی کرتے ہو یہ نعمت پر تمہارا زوال آ جائے گا تباہ ہو جاؤ گے اللہ پر ایمان لے آؤ ان ترآن تو دیکھتا ہے مجھے انا اقل کا مال ہوں کہ میں کم تر ہوں دوسرے مال اور اولاد میں اگر تو مجھے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں بہت کچھ میرے پاس ہے بہت قوتیں ہیں تو سن لوس کریم وجور صلی علیہ حسبان عذاب منت اسمان سے تیرے باقیوں پر کوئی عذاب اللہ مسلط کر دے فتح پس کر دے تیرے باغ کو چٹیل میدان زل ایسا میدان جو پسلنے والا ہو پسلنے والا جس کے اوپر انسان اگر آئے تو پسل جائے ایسے تیرے یہ باغ کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیں اس پر میرا رب قاعدے یہ ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اگر ایمان نہیں لاؤ گی تو تیرے بہت بڑا مسئلہ بنے گا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے او یا باغ اس پانی کو غورا گیرا گہرائی میں اس کو لے جائے خوشک کر دے نہ ہو طلبا تم طاقت نہیں رکھو گے اس کے ڈھونڈ لانے کی اس پانی کو پھر تم اپنے باغ کے لیے نہیں لا سکو گے جیسے صورت ملک کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ارے تم نسر غور اماعین ان سے سوال کرو اگر وہ اللہ تمہارے اس پانی کو خوش کر دے تو کون لے آئے گا تمہاری پینے کا پانی ماں اماعین ایسا مٹھا پانی جو تمہارے پیاس کو بجھا دے کون لائے گا کوئی ہے یہ طاقت کسی میں ہے نہیں ہے و گیر لیا گیا ان کے باغ کو اس شخص کے پر اللہ کا ملتا ہوا افسوس کے ساتھ کس چیز پر علامہ جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں وہی اور اس کا وہ باغ گرا پڑا ہوا تعالیٰ چتریوں کے بل باغ ان کا اندی فرشتوں نے ان کے درختوں کو اکھاڑ کر بینگ دیا ان کے انگور کے چتوں کو گرا دیا کہہ رہا تھا کاش مجھے علم رب بھی احدا نہ ہم شریک تیرا تر اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو کاش اگر میں شرک نہ کرتا معلوم ہوا کہ معاشرے میں سب سے بڑا جرم وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اس نے شرک ہونے کا تذکرہ کیا کہ مجھ پر عذاب جو آیا ہے اس کا بنیادی سبب اور وجہ وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا میں نے لگژ شرک کیا اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو تیس کیا اس کے باغات کو تباہ کیا تو آپ چاہیے تو یہ کہ وہ جو پہلے گمنٹ میں تھا قوت اور طاقت میں تھا کہ میرے مال زیادہ ہے میرے افراد زیادہ آپ ہیں اب کوئی ہے جو ان کی مدد کرے فرمایا کوئی جماعت کہ مدد کرتے ان کی وما نہیں تھی وہ بدلہ لینے والا نہ تو وہ اپنا امداد خود کر سکتا تھا کہ بدلہ لے اور نہ اور جو ان کے کوئی لوگ تھے وہ مدد کرنے پر ان کے قادر تھے وہ نہ نکل بلا تو لاک وہاں تمام اختیارات سچے ثابت ہو گئے اللہ کے لیے یعنی اللہ تعالی ایسے واقعات پیش کرتا ہے کہ لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں سارے قوت اللہ کی لی ہے مشرقین قیامت کے دن یہی کہیں گے نا وہ قوت عل اللہ جمیا تمام قوتیں اللہ کی لی ہیں تو یہ دلیل ہے کہ دنیا میں کسی اور کے لیے وہ قوت مانتا ہے جس طرح گندے عقائد ہیں نا لوگوں کہ فلاں کے پاس یہ قوت ہے فلاں کے پاس یہ قوت ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے عدالت میں آئیں گے مان جائیں گے کسی کے پاس قوت نہیں سارے قوتوں کا مالک اللہ ہے وہ اللہ بہتر انجام دینے والا ہے اور یہ اللہ رب العالمین جو ہے بہتر ثواب دینے والا ہے ثواب بھی اس کا بہتر انجام بھی اس کا بہتر فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے دنیا میں اس کا انجام بہتر اور اجر سواب بہتر اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ بھی ان کے حق میں بہتر جیسا کہ اس مومن کے بارے میں لاجد نخیر امن حام القلبا پلٹ کر جانے کی جگہ بہتر اللہ مجھے دے گا اور دنیا کے یہ شے یہ اموال یہ چیزیں یہ تو کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے نا ہاں یہ اس وقت فائدہ مند ہے کہ جب انسان مومن ہو مومن کے لیے دنیا کے مال دولت میں فائدہ ہے جیسے سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ مامکم بالحم بلتما زلفا اللہ تمہارا مال دولت وہ اللہ تعالیٰ کے قربت تمہیں نہیں دے سکتا ہے ہاں اس صورت میں کہ جب تم مومن ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی تقویت کے لیے اسباب بن جاتے ہیں لهم اتارتے ہیں ہم پانی من السماء اسمان سے سے فخر مل جل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ زمین نبات العرود زمین کے روائی زمین کے زمیندگی آ جاتی ہے زمین سر شاداب ہو جاتی ہے حشیما پھر ہو جاتی ہے وہ وہ جو حشیم ہوتی ہے سردابی ہوتی ہے سبزی ہوتی ہیں پودے ہوتے, ہوتے ہیں گاس ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ حشیم بن جاتے ہیں مانا سوکھ جاتے ہیں گر جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تزری تزریا اڑا لے جاتے ہیں ان کو ہوائیں وکان اللہ عالا کلش مختر ہے اللہ تعالی ہر چیز کا ہر چیز پر قادر مانا یہ کہ دنیا کی یہ مثال ان کے لیے پیش کرو کہ دنیا کیا چیز ہے حقیقت میں اس کے سبزیوں پر تم تمہارا دل جائے گا ہرے بھرے باغات پر جائے گا دنیا کے سونے چاندی پر جائے گا دنیا کے بہتر لباس پر جائے گا بہترین مقامات پر جائے گا گھروں پر جائے گا لیکن ان کی حقیقت کو کبھی دے گا یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ان کا نتیجہ تو اس باغ کی طرح ہے اور وہ ہریالی کی طرح ہے کہ زمین میں ہر طرف تم دیکھو اس بہار میں تو ہر طرف تمہیں باغ باغ پودے پودے نظر آئیں گے لیکن جب وہ وقت گزرتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر موسم خزاں آتا ہے پھر نہ درختوں میں پتے نظر آتے ہیں اور نہ پودوں میں پھول نظر آتے ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح اس دنیا کا معاملہ ہے یہ اس کو تم دیکھتے ہو دنیا میں زیب و زینت لیکن اس کے اوپر ایک اختتام ہوتا ہے ہر انسان کے لیے اور پھر یہ پورا دنیا پر آنے والا ہے اختتام پورے دنیا کا ہوگا فرمایا دولت، دولت خیرن بہتر ہے وہ انتا رب, کا، رب کے پاس ثوابن ثواب کے اعتبار سے خیرن امام اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے اجر اور ثواب وہ نیکی نیک اعمال کا بہت بہتر ملنے والا ہے اور پھر اس کے اوپر جو امید قائم ہے جو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دے گا مستقل نعمت دے گا وہ اس سے کئی زیادہ ہے ہر اعتبار سے نفع اور فائدے کا سودا وہ جنتیوں کے لیے نیک اعمال ہے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال ہے اور ہر اعتبار سے آخرت سے غفلت وہ نقصان کا سودا ہے اس کا نتیجہ بہت برا آئے گا منصبان جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو ترل الارض آپ دیکھیں گے زمین کو باہر صاف ستھری کلے میدان اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگا پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے ان کے آپس میں ٹکراؤ ہوگا ان کے اندر اونچ نیچ ختم کی جائے گی اور ہر اعتبار سے زمین کو ہم پلین کر دیں گے وہ حشر نہ ہوں جمع کریں گے ہم ان کو فلم نغاد احدہ نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ چھپ کر کہیں رہ جائے گا میدان حشر میں آئے گا وہ اورزو والا رب کا اور پیش کیے جائیں گے وہ آپ کے رب کے سامنے صفے بندے ہوئے آپ کے رب پر یہ لوگ آئیں گے آپ کے رب کے سامنے آئیں گے وہ جہاں صفے انہوں نے بنائی ہوئی ہوگی تیرا رب تشلیف لائے گا لقت یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلے بار پیدا کیا تھا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان وہ اللہ کے سامنے آئے گا اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ بغیر ختنے کا ہوگا اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ برے ہوگا لباس اس کے پاس نہیں ہوگا اس اعتبار سے آئے گا یہاں پر فرمایا کما خلک نا مرا جیسے پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا بل بلزام تم بلکہ تم نے گمان کر رکھا تھا اللہ جال یہ کہ نہیں مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے وعدہ وعدے کی جگہ تمہارے لیے مقرر نہیں معنی تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں اللہ ہم کو اٹھائے گا نہیں اللہ کی عدالت میں ہم جائیں گے نہیں یہ تمہارا یقین تھا وبو جہل کتاب رد دی جائے گی کتاب فضر المجرمین آپ دیکھیں گے آپ مجرمین کو مشقین ڈرنے والے ہوں گے وہ ممافی جو اس میں ہماری اس کتاب کو یہ جو عمل نامہ لا یو نہیں چوڑا اس نے سغیرتن ولا کبیرہ کسی چھوٹے عمل کو نہ بڑے عمل کو اللہ مگر شمار کر رکھا ہے اس کو اس کا احساس کیا ہے صورت مجازلہ میں فرمایا نا اقسا اللہ و اللہ اس کو گن لیتا ہے لکھوا لیتا ہے ملائک فرشتوں سے وہ اور یہ انسان اس کو بلا دیتا ہے وہ وجدو اور پائیں گے ما امل جونہ نے عمل کیا ہے حاضر حاضر ولا یز مربو کا نہیں ظلم کریں گے آپ کا رب کسی پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا انتہائی عدالت انتہائی انصاف بلکہ نیکی ہے تو اس کو کئی گنا زیادہ گناہ ہے تو وہ گناہ کے بدلے ایک گناہ یہ بہت بڑا احسان اور عادل کا اللہ کی طرف سے ترتیب ہے کوئی ظالم بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے جیسے کہ ہم سرت آل عمران میں پڑھ چکے تھے بز اللہ مل جبیب اللہ تو ظلم کرنا بالکل نہیں چاہتے بلکہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہے ظلم کا کہ وہ ارادہ کرے یہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہمارے سامنے لایا کہ ایسا ہوگا اس دن اگر افسوس کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو اس جماعت میں داخل کرنا چاہتے ہو کہ بس ندامت ہی ندامت حسرت ہی حسرت افسوس ہی افسوس ہو تو آج دنیا کے اندر گس جاؤ دنیا کے مزے لٹا لو دنیا کے آسائش اور دنیا کے خوبیاں دنیا کے اوپر ایمان کو داو پر لگا لو مال اور دولت زیب و زینت اور خواہش کی تکمیل پر اپنا بھرپور وقت لگاؤ لیکن اگر چاہتے ہو کہ ذلت سے ہم بچ جائے رسوائی سے بچ جائے شرمندگی سے بچ جائے اور قیامت میں اپنا چہرے کو کھالا کرنے کے بجائے سفید کر دے نہ زیرہ کر دے نہ ذرا چمکتا ہوا چہرے والا بن جائے تو پھر آؤ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے اتباع پر زندگی دنیا میں تمام چیزوں کو پریشانیوں کو اٹھاؤ لیکن آخرت کی کسی عمل کو کسی کے مسئلے کو دا پر نہیں لگاؤ یہ اس کا بنیاد واسو فرشو سے مگر ابلیس نے نہیں کیا کہتے یہ دیکھو نتیجہ کہ یہ جنگ بہت پرانا جنگ ہے یہ ابتدا اس وقت سے کی گئی ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ سلامت السلام کے سامنے سیدھا نہیں کیا تقبر کرتے ہوئے اس کے مرتبے سے انکار کیا تم کے پکڑتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سیوا دون اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے سر اس ظالم نہ بہت برا ہوگا ظالموں کے لیے بدلا فرمایا کہ تمہاری دشمنی کا سبب کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے بابا کے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے اس وقت سے یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے ہر اعتبار سے یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتا رہے گا اب تم چناؤ کر لو اس کے ساتھی بنتے ہو یا اپنے رب کی بندگی کرتے ہو یہ تمہارا دشمن ہے وہ ہم لکھ معدون شیتان کی ضروریت جتنی بھی ہے وہ تمہارا دشمن ہے افت تخو نہ کیا اس کو اور اس کے اولاد کو تم دوست بناتے ہو مندو نی میرے پاس ہے وہ مانا دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک دل میں دو دوستی دو دشمنی چلے گی نہیں ایک دل میں ایک دوستی ایک دشمنی ہو سکتی ہے دوستی کرنی ہے شیطان سے تو دشمنی ہماری لینی پڑے گی دوستی کرنی ہے مجھ سے تو شیطان کی دشمنی لینی پڑے گی ان دونوں میں سے ایک انتخاب کرنا پڑے گا جیسے کہ ہم بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اللہ ولی اللہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا تو اندھیروں سے ان کو نکالتے ہیں اور شیطان ولی ہے جن لوگوں کا تو ان کا ذکر کیا کرنا ہے روشنی سے ہٹا کر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے کو اللہ کے وہاں سے اس ان کے لیے ذلت رسوائی ہے معاشر نہیں ہم نے گواہ بنایا ان کو آسمان و زمینوں کے خلقت کے وقت جب ہم آسمان و زمینوں کو پیدا کر رہے تھے تو ان کو ہم نے گواہ نہیں بنایا ولا خلقان وزم اور نہ ان کے نقصوں کے پیدائش کے وقت وہ ماکن تو نہیں ہوں میں منتخل مزین بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار آز وا ہم ان کو نہیں بناتے کہ وہ ہمارا مدد کرے گا یہ تو سب لاچار ہے مخلوق ہے کمزور ہے ان میں تو کوئی قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو یہ ہمارے مدد کہاں سے کریں گے جن کو اللہ کے مساوہ یہ پکارتے ہیں وہ ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے نہ ہم نے آسمانوں کے پیدائش کے وقت اور نہ زمینوں کے پیدائش کے وقت ان کو حاضر کیا تھا نہ وہ ہمارے ساتھ معاون تھے کہ ان کا ویا آسمان زمین میں کوئی حصہ ہے آج یہ ان کو پکاریں گے ان شیاتی کو پکاریں گے تو وہ ان کا کچھ مدد کر سکیں گے اس لیے کہ ان کا کچھ حصہ ہے آسمان زمین میں فرمایا نہیں ایسے حصہ تو ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے یہ ان کو پکار بھلے پکارے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تم تمہارا یہ گمان تھا تو بلا لو ان کو پداؤ ہم پس وہ بلائیں گے ان کو فلم وہ جواب نہیں دیں گے ان کو وہ جالنا بہن خا اور ہم ڈال دیں گے ان کے درمیان میں ہلاکت ہم ان کے درمیان میں ایک ایسے ہلاکت ڈال دیں گے قیامت کا آنا یہ بہت بڑا ہلاکت ہے اتنے گھبراہٹ کا منظر ایک سے دوسرا ان مناظر میں ایسے ہلاکت کے سامان ان کے لیے ہم مہیا کر دیں گے ان کے درمیان میں ایسے گڑوں کو حائل کر دیں گے کہ ان کے آپس میں ملاقاتیں بھی نہیں ہوگی عابد اور معبود ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے مختلف مناظر قیامت تو جب ان کو کہیں گے بلاؤ جن کو اللہ کے تم مددگار سمجھتے تھے ان کو بلاؤ اللہ فرماتے, اللہ فرماتے كافرين احقاب آیات نمبر چھ میں کہ جب ان کو بلائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے دشمن کہ ان ظالموں نے ہم کو پکارا ہے انبیاء کو پکارا ہے کو پکارا ہے فرشتوں کو جنوں کو پکارا ہے جو مومن تھے ان کو پکارا جنوں میں وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہے کیوں دنیا میں وہ اللہ کے ماں سے ماں اوروں کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے تو جب دنیا میں ہم ان کو دشمنی کے ساتھ پکارتے تھے تو یہ بعد میں ہمارے دوست کیسے بن گئے ہم نے خود اللہ کو پکارا ہم نے خود اللہ کو پکارنے کی دعوت دی اب ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے اگر ہم کو پکارا ہے تو یہ تو ہمارے دشمن ہے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے یہ جراء الجرم دیکھیں گے, مجرم آگ کو وہ گمان کر لیں گے کہ وہ واقع ہونے والے اس آگ میں ولم مسرفا اور ہرگز نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی جگہ مشرف ایسا جگہ ان کو نظر نہیں آئے گا کہ آج ہم باغ کر گائے تو کہاں جائے اس جانم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راہ ہے نہیں کوئی جگہ نہیں پائیں گے بس جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلط نے فرمایا جب بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا تو آگے کی طرف دیکھے گا تو اس کو آگ جانم نظر آئے گا دائیں بائیں دیکھے گا ان کو اپنے امان نظر آئیں گے سمجھ جائے گا کہ آپ کہیں بھی بچ جانے کا رستہ نہیں ہے اپنا سے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہم نے ہر قسم کی مثالیں پیش کیے ہے کہیں مچھر کی مثال تو کہیں مکڑی کی مثال تو کہیں فصل کی مثال کہیں غلام اور آزاد کی مثال تو کہیں مالدار اور غریب کی مثال یہ سمجھانے کی ری کہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے کہیں ایک شخص کی مثال کہ اس کا باغ انتہائی عمر میں جا کر برباد کیا گیا ہے اب ان کا قوت بھی نہیں طاقت بھی نہیں اپنے باغ کو دوبارہ بنا بھی نہیں سکتے ہیں یہ ہے وہ شخص جس نے دنیا میں کفر شرک کر کے اللہ کی عدالت میں حاضری دی ہے دنیا میں واپس جا نہیں سکتے ہیں اب کرے تو کیا کرے فرمائیے سب مثالیں ہم نے کیوں دی ہے اس لیے کہ لوگ ہدایت پر آئے وکان ال انسان اور ہے انسان تمام چیزوں میں زیادہ جھگڑالو اکثر اشین اکثریت جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی سب سے زیادہ جھگڑالو اس میں انسان ہے انسان کے مقابلے میں اور کوئی چیز آپ کو جھگڑالو نہیں ملے گا بس اس کی یہ صفت ہے ورنہ آپ مخلوقات پر نظر ڈال دو جتنی بھی مخلوقات ہیں کم سے کم عقل والا چیز اس میں ڈھونڈ لو وہ کبھی اپنے مالک کے بے فروائی نہیں کرے گا نا فرمانی نہیں کرے گا وہ چاہے کمزور سے کمزور طاقت والا ہو وہ اپنے مالک کا اپنے طاقت کی مطابق اطاعت کرتا رائے گا، سوائے انسان. جب باری آتی ہے اس کی تو اندل انسان علی رکنود، یہ قنود ثابت ہوتا ہے منع کیا لوگوں نے منع کیا لوگوں کو اس چیز نے نہیں منع کیا کہ کوئی اور مسئلہ ہے منو کی رکاوٹ کیا بنا ویستا ہوں اور مغرت طلب کرے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس پچھلے لوگوں کے طریقے معاملات ذاب یا آئے ان کے پاس عذاب مختلف شکلوں میں سامنے عذاب آ جائے اچانک آ جائے مختلف قسم کے عذاب ان کے سامنے آئے تب یہ مان جائیں گے ورنہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ رہا ہے لوگوں کا حال کیا ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں ہر اعتبار سے لیکن پھر بھی ان کے کی ایمان کے لیے رکاوٹ کا سبب کیا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ عذاب لیا یہ لے آؤ یہ لے آؤ عذاب جب آ جائے تو باقی بچے گا کیا پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا پھر تو فیصلہ ہو جائے گا فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب ٹوٹ پڑے تب مانیں گی یہ تو اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا ومان سر سرین اللہ محمد شرین تخذو آیا تھی نہیں بیچتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بس رسولوں کا کام یہ ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کی دل میں وہ حق بات اپنے جانب سے ڈال نہیں سکتے وہ لذین کفرو جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے بل باطل کے ساتھ الحق تاکہ گرا دے اس کے ساتھ حق کو باطل آ کر حق کو گرانا چاہتا ہے ان کی کوشش یہ ہوتی آیا تھی پکڑا انہوں نے ہمارے آئے تو خز ہوا اور وہ جو ڈرائے گئے تھے مذاق انہوں نے ٹٹا مذاق سمجھ لیا احتجا سمجھ لیا اچھا ایسا ہوگا, ایسا ہوگا ایسا ہوگا قیامت کا انکار اس کے مذاق فرمائے ایسا قانون ہے بلکہ اللہ فرماتے فی الدو فیضا صورت امبیا نے بلکہ ہم حق کو باطل کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کے سر کو کچھل دیتے ہیں پھر وہ خود بخود چلا جاتا ہے ہمارا قانون یہ ہے کہ حق کو ہم باطل پر ڈالتے ہیں اور باطل کی کوشش یہ ہے کہ وہ حق پر آ کر کے حق کو دبا دے یہ مقابلہ جاری رہے گا وہ من عظر ہے بھول گیا وہ اس نے آگے بھیجا ہے ان نالا ہم نے بنا ان کی دلوں پر اکنت این قہو ہو کہ سمجھے وہ قرآن کریم کو وفی ان کے کانوں میں بوجھ ہیں, ڈاٹھ ہیں. اگر ان کو ہدایت, کی طرف آرگز وہ ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی آپ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دو نہیں مانیں گے ان کے کان بوجل ہو گئے ہیں سننے کے طاقتیں ان کی ختم ہو گئی حق کو ان کے دلوں پر پردے آ چکے ہیں اب ان کے نظروں میں صرف دنیا کی رونق ہے دنیا کے بات کرو ان کے کان کڑے ہو جاتے ہیں دنیا کے مفادات کی بات کرو دل میں اتر جائے گی دنیا کے زیب اور زینت کی بات کرو فوراً کڑے ہو جائیں گے چلو جی یہ کام کرنا ہے لیکن جب دین کے بات کرو وہاں بالکل کنڈے پڑ جاتے ہیں دل کو لگتی نہیں ہے وہ بات یہ صفات عام کفار فار کی ہے اور ان صفات سے بچنا ایک مومن کا بہت ضروری ہے رب بھکل غفور تیر رب معاف کرنے والا ہے رحمہ، رحمت والا ہے دعوت ہے اس میں کہ وہ غفور ہے وہ رحیم ہے آؤ توبہ کرو ایمان لے آؤ اپنا اصلاح کرو لو آماں کا سبق اگر وہ پکڑ لے ان کو جو انہوں نے عمل کیا ہے اللہ ملازم جلتی لے گا ان کے لیے اذاب بل لئے ایک وقت مقرر ہے لئی عجیب ہرگز نہیں پائیں گے اس سے جائے پنا ان کے لیے موئل نہیں ہے کہ کہیں سے وہ پناہ کے جگہ حاصل کر کے وہاں چپ جائیں گے نہیں اس جگہ کو کہاں سے وہ تلاش کریں گے نہ وہ زمین میں ہے نہ اسمان میں بلکہ اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق وہاں ہی جائیں گے یہ اللہ کے عدالت میں ہی انہوں نے آ رہا ہے دل کل کو یہ ہیں بستیاں کیا ہم نے کیا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تاعت نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیل دیتا ہے لیکن ایک دن پکڑے گا تمہیں سلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی دعوت کے نتیجے میں جب انہوں نے انکار کیا امبیا نے وہاں سے سفر کی راتوں رات نکل گئے مختلف واقعات میں، حود میں، یہ ہم نے پڑھ لیے، فرمایا پھر ہم ہلاک کرتے ہیں ایسے بستی والوں کو وائس پال ابو صاحب جب کہا مسالیہ سلامت السلام نے لے پتا ہو اپنے ساتھی سے لا اب رہو نہیں میں رکوں گا بلکہ چلتا رہوں گا ہاتھ لوگ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمال دو جمع ہونے والے دریاؤں کے او امزیا یا میں چلتا رہوں گا حقبا بہت مدت تک یہاں پر اللہ رب العالمین نے مصالحیہ سلاۃ والسلام کا واقعہ نقل کیا جیسے کہ کی مشہور ہے مصلاۃ والسلام ایک جگہ ترس دے رہے ہیں بعض نصیحت کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی صاحب مدرس کو کہہ دیتے ماشاء ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست پیارا بیان کیا درس دیا تو آپ جیسے علماء اور بھی ہیں آپ کی نظر میں جو آپ کے طرح دروس دیتے ہیں آپ کی طرح علم والے ہوتے ہیں مثال سلاۃ والسلام کی سوال نصحت تقریر کے بعد کسی نے سوال کیا انہوں نے کہا نہیں ہمارے جیسے عالم نہیں ہیں مانا ان کا یہی تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی ہوں اور علم جتنا بھی دنیا میں اترتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی پر اتارتا ہے تو آگے منتقل ہوتا ہے اس سے تو ظاہر بات ہے سب سے بڑا عالم تو وہی ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں واقعہ ثابت کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے مساعص السلام سے خطاب کیا کہ آپ نے علم کی نسبت اپنے طرف کی ہے جبکہ تجھ سے بڑھ کر علماء ہے کہاں کون عالم ہے مجھ سے بڑھ کر ہاں اس طرح میرا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام اس علیہ السلام نے فرمایا جب ہے تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ میں ان سے بھی علم سیکھ لیتا ہوں کیونکہ میں تو طالب ہوں میں تو علم سیکھنے والا ہوں جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے تھے رب عزت علما رب عزت علما اللہ میرا علم بڑھا دو ہر طالب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دو موت تک انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے بشرت بشرط انسان علم کے بڑھنے کے جو اسباب ہے وہ اختیار کرے تقوا پروزگاری دینداری اللہ کی طرف توجہ جیسا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قلح ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میں علم سیکھتا ہوں حدیث سیکھتا ہوں حافظے میں کمزوری ہے بات بھول جاتا ہوں حالانکہ آپ کو معلوم ہے امام شفی رحمۃ اللہ علیہ وہ پندرہ سال کی عمر میں موتا امام مالک کے اور قرآن کریم کے حافظ ہیں کتنا بڑا حافظہ اللہ نے دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا حرف اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی میرا حافظہ کمزور ہے تو امام وقی سے وہ شکایت کرتے ہیں تو امام وقع نے ان کو کچھ جملے بتائے کچھ بات بتائی جو کہ سب کے لیے ہے ہم سب کے لیے وہ اشعار کی صورت میں علماء نے نقل کیا ہے کہتے ہیں شکوت ولا وقی انسو میں نے شکایت کیا امام وقی اپنے استاد کو اپنے حافظے کی کمزوری کی تو انہوں نے مجھے کچھ تعلیم بتائی کیا تعلیم بتائی فاؤسانی بتر قلم آسی اس نے مجھے وسیعت کیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ کیوں نورن مجھے اس بات کی خبر دی علم جو ہے یہ نور ہے وَنُورٌ لَا اور نور جو اللہ کا ہے یہ نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا ہے یعنی جتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا حافظہ بڑھتا ہے اتنا اس کی سینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نور اترتا ہے اتنا وہ قرآن کریم کے سرائر کو سمجھ سکتا ہے اتنا اس کا یعنی دینی علوم میں اضافہ ہوتا ہے تقوی کے ساتھ اس کا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسے اس علم سیکھ لوں جو کچھ اس کے پاس ہے تو اللہ تعالی نے ان کو طریقہ بتایا تم ایسا کرو ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لو جہاں وہ مچھلی تمہارے سوشے کا جو مچھلی ہے کانے کا مچھلی ہے جہاں وہ چلاگ مارے گا سمجھ لینا کہ وہیں پر وہ خضر علیہ السلام آپ کو ملے گا اب انہوں نے اپنے ساتھ ایک ساتھی یوشا علیہ السلام ساتھی بنا کر اور چل پڑے یہاں تک کہ جب اس علاقے میں گئے تو دونوں ایک سمندر کے کنارے پر آرام کر رہے ہیں اتنے میں وہ مچھلی نے چلاں لگائی اور پانی میں اتر گیا ایسے انداز میں کہ جہاں اس نے چلاگ لگائی ہے وہ جگہ جس طرح انسان کسی پانی میں کوئی چیز پھینکتا ہے نا تو اس کا گولا گولا سا سراخ بن جاتے تو اسی طرح پانی میں اس طرح گارے میں کھڑا بنتا ہے اس طرح کھڑا بن گیا لیکن چونکہ مسال علیہ و سلام کے واقعہ کو اللہ نے چلانا تھا مسال علیہ و سلام کو تو پتہ نہیں اور اس کے ساتھی بھول گئے اس واقعہ کو اس کو بتا نہ سکے یہاں سے یہ سفر آگے جاری رکھے ہوئے تھے فرمایا جب پہنچ گئے مجما بے ان دونوں کے مجمے کے جگہ دونوں سمندر جہاں مل رہے تھے وہاں یہ دونوں پہنچ گئے نسما بھول گئے وہ دونوں اپنے مچھلی کو فت تخت سبھی لو فل فس بنا لیا اس مچھلی نے گولا رہ گیا فلما جاؤ آزام فس جب یہ دونوں گزر گئے کالا کہا مسالے سلا تو سلام نلی فتح اپنے ساتھی سے آدنا غذا نا دو ہمیں اپنا کانا جو غدا ہے نشتہ ہے ناشتہ وہ نشتا ہمیں دے دو. لقد من سفرنا، چکا ہے ہمارے اس سفر میں ہمیں تھکاوٹ ہم تک گئے ہیں اب بہتر یہ ہے کہ وہ ناشتہ دے دو ناشتہ کر لیتے کال آپ فرمایا اس نے جواب میں ارائے کیا دیکھا نہیں آپ نے جب ہم نے جگہ پکڑ لیا تھا مانا جب ہم کہہ رہے نہیں بلایا مجھ سے مگر شیطان نے یاد کرا دیتا آپ کو بھی بنا لیا اس نے رستہ اپنا جبا سمندر میں عجیب طریقہ کا عجیب طرح رستہ بنایا میں تو بھول گیا وہاں جا, جہاں ہم دونوں نے لگایا تھا, آرام کر رہے تھے. پر وہ مچھلی مجھ سے سمندر کے پانی میں چلاگ لگا چکا ہے مشال سلاۃسلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہم ڈھنے آئے تھے جس جگہ کے طلب میں ہم آئے تھے وہ یہی تو جگہ ہے تو آپ اتنے بڑی چیز کو بھول گئے شیتان نے ہم سے بلایا کیونکہ ہر وہ کام جس میں ایک مسلمان کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے اور اس میں اس میں کے لیے دنیا کا آخرت کا نقصان ہوتا ہے اس کا نسبت شیطان کی طرف کیا جاتا ہے کیونکہ رحمان اپنے بندوں کی برائی پر خوش نہیں ہوتا ہے ان کا نسبت اس لیے شیطان کی طرف ہے یہی تو ہے وہ جس کو ہم چاہتے ہیں جس کے ہم تلاش میں تھے یہی جگہ تو ہے وہ علی تو وہ پلٹ آئے اپنے نشانات پر علی الا آسار کسی کو کس لیے کہتے نا قدم قدم جوڑ جوڑ وہ اپنے قدموں کے نشانات پر پلٹ کر آنے لگے جہاں سے گئے تھے جس رستے سے پار ہوئے تھے اسی رستے پر پلٹ کر آ رہے ہیں فرطدارا نشانات نشانات ایک, ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے آتے نہ دینا دی ہم نے ان کو اپنے طرف سے رحمت وا دیم نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم ہم نے اس کو علم دیا ہے اس میرے بندے کے پاس یہ آئے خضر علیہ السلام